الحمد اللہ الحمد اللہ تو سُلَي وَخَاتِمَ الْأَمْبِيَاءِ مُحَمَّدِ, محمد, محمد وفا والوفا اما بعضو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأمام الطغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأمام ربه ونهى النفس عن الهواء فإن الجنة هي الهواء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 يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زوق شوق محبتنا الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله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 سامعین زی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق ارض و سمادی و سنا اور عالم صلی اللہ علیہ والی وسلمانی بارگاہ شریف زرود شریف دا نظرانہ پیش کرنے بعد آج زیادہ فریاد ہے کہ مولا تعالی جل شان ہو نفس و شیطان انسان نے ہر شرف اتنے تم اپنی رحمت دی دائمی پنہ نجات اتا فرماوے اللہ تبارک و تعالی اوہ ہدایت نصیب فرماوے جس دباد کمرہ ہی نہ ہووے ایسی دی دولت نصیب فرماوے جس کے بعد گناہ نہ دے اس خطبہ جمت المبارک دا عنوان تباہی اور بربادی, صباحی اور بربادی کے اسباب باب باب باب باب باب اسی اور موجود اتنے جناب دامنے کلام کریں گے اللہ تبارک و تعالی جل شانہوں میں نوں صحیح بیان دی توفیق عطا فرماوے اور بعد از بیان سن سارے انہوں عمل دی توفیق عطا فرماوے چیزوں کے بندہ دنیا و آخرت تباہو برباد ہو جائے بندہ فساد پی جا تباہی اور بربادی کا نشانہ بن جا حضرت سوبان بن ابراہیم المعروف حضرت الماروف مصری رحمت اللہ تعالی آپ سرکار نے تباہی اور بربادی کے چھ سبب بیان فروائے کن چھ سبب بیان فرمائے نے آپ نے اگر وہ چھ چیز بندے دے اندر پائیاں جان در پائیا جی بھی نہ سمجھے کہ میں کامیابی کی رات چل یا میں کامیابی پا گا یا کامیاب ہو گا یہ سمجھے کہ اگر یہ چیز میرے اندر میں تباہی, تباہی اور, برباد اور بربادی برباد دی طرف چل پیا اور میری اور زندگی, زندگی اور آخرت کا نتیجہ تباہی اور, برباد اور بربادی والی اس تو پہلا ہمیشہ جدوں جدو جدو کسی دی گل کیمت دسنی یا کسی دا قول بیان کرنا ہو ضروری ہوتا ہے کہ او دی گل اس گل دی اہمیت اور گل کی حیثیت نو بیان کرن واسطے گل کرن والے دے مقام کو آشنا ہونا ضروری تاکہ او گل کرن کرے کا مقام جو بندے دے کے ری نچاج ہے پھر اس مقام ویٹ کے حیثیت حضرت جلو مصری سرکار دا تارف کرا کہ کون نے اور اے کس کرزے فیل وہ آپ پتا لگے گا پھر آپ کی گل آ جائے حضرت جنون مصری رحمت اللہ اور اطار آف اس واسطے کرا رہے تا کہ باکے باکے باکے باکے کوئی نہے کہ یار آم بندہ اور ایک عوام دا طبقہ ہے ایک خواس دا طبقہ ہے پھر خواس کے بھی کچھ خاص لوگوں دا طبقہ ہے پھر وہ کچھ خاص لوگ نے تو یہ دے کے خاص نے عام نہیں خاص نے دے پیچھے رب سونے نے چلن کا حکم سناو سناو اے اللہ تعالی دے فقیر لوگ اے فکرا لوگ اے سوفیا لوگ جڑے نے یہاں پچھے چلکم ہے مت کوئی اس بندے تک گل لپڑے یا کوئی بیٹھا کوئی سنے یار جہے آدھے اتنے چلنا نہیں چلنا کوئی جہاں دے پچھوں چلن دا قرآن حکم دے ان دے پچھوں تو چلنا چاہیے ارشاد ربا نہیں ہے روکھ نا سبحان اللہ ارشاد ربانی ربا فرمایا سبیلا من آنا بائی لیا سبھی من آنا بائی لیا دے پیچھے چلنے راستہ کھڑ دے مغرو ٹور من آنا بائی رخ میں مولا و لوگ جنا ری وایا جنا میری راہ پیار را کی تسے چلو پتا لگتا جنا لوگوں نے رب رسول کی راہ ملی ہے سانچے چلنا چاہیے اور یہ سبق نے سبق, دے دے دے رب رب سبق بڑا اے اے یہ رب سونے رب سونے رب رب چلے میں مولا وے جنا میں راہ تیار کیوں تسا نہیں دے میرے ویڑی راہ آگی ہے یا میری راہ چلیا جا رہا ہے جس میری راہ اختیار کرنی ہونا تلاش کرے آجے، دے پیچھے چل پیا آجے جہاں دا رکھ میں مولا وے دے پیچھے چل پے پچھے چل پے تو میرے تک پڑ جاؤ گے تو میری مارفت پا جاؤ گے تو منو پچھان جاؤ گے وہاں پیچھے چل کے جہے میں مولا ولے نے اور حضرت مشری سرکار شمار بھی ان لوگوں کے اندر جہاں کا رکھ مولا سونے وگیا ہوا جہے مولا سونے کی راہ سے اور لوگوں اپنے مگر لا کے مولا سونے کی مارفت دیتی مولا پہچان کرائیے مولا سونے کی سیاح کرائیے قربان جاوا ستون محمت گرامی اور دوسری روایت کے اندر حدرت فید بن امراہیم آ جائے قربان جاواپ سرکار کر کے ابل فید بھی آخیا جا سب سرکار اس نام بھی یا گرامی مصروبی علاقے جنوبی علاقہ شہر اتر ہوئے نوبا کے اندر آپ مشری آ کیا جا رہا ہے اور قربان جاوا آپ سرکار کا انتقال مبارک دو سو پینتالی ہجری درد ہو جائے پتا لگتا بڑے پرانے بندے نے جنہ کا دو سو پینتالی ہجری چنچکال ہو جائے یہ پورے بندے نبی پاک سرکار قریب نے خدا دکمت برکت نہیں اگر تینو امام مالک دی زبان سنا دگتا مولا دے مولا دے محبوب دے زمانے دے قریب ہوکتر مالک سرکار بیٹھے سن اپنے مکتبے اندر اپنے حجرے دے اندر بیٹھے رہے ایک نو جمی لو رت آ گئی اورسیت آ گئی اور امام مالک تے او امام مالک, مالک انہیں برائی کی دعوت دیتی تو میرے نال برائی, برائی کر میرے نال برائی کر پناہ منگی آپ نے اس وقت خیال ہی نہ فرمایا فرمایا جا چلی جا جس جس مطلب میں میں میں قربان ج وقت گزرا گئے عورت چلی گئی وقت گزریا اوہی خیال آیا آیا خیال کہ امام مالک تو ترائی کر تے کوئی دیکھنا پیا کسی پتا مولا سونے کیا مالک ناراض ہو گیا کیا تیری ناراضگی میرے پا گئی آ قربان جا آرد کردے نے مولا سونے کول سی کو بچا ہر گنہ کے خیال پہ آدر تری ناراضگی سے نہیں ہو گئی کدرے تر ناراض نہیں ہو گیا اور بن جاؤ آپ سرکار ستے ستے گیا چیا میرے زمانے میرے زمانے دے قریب تو بچ گیا سج میرے زمانے عرصہ دور ہو گیا چیال آیا سونے لبی زمانے کی سونے لبی زمانے آپانے دو سو والی علم ادب دے اندر حال آپ بڑے مشہور سن شکتا سن قربان جاؤ آپ آپ کی ایک بار چار بادشاہ تشریف لیا قربان جاوا جی آپ نے بادشاہ نسیحت فرمائی ہے رو رو جناب والی بادشاہ نے بادشاہ نے آپ واپس مصر بھیج درام واپس بھیج د توکل بادشاہ کندا ہوندا سی او یارو جدو وی تقوی والے لوگا دا ذکر کیتا کرو جنون مصری دا ذکر ضرور کیتا کرو لوگان دی حالت کرچے بداہر بداہر کمزور ہوندی ہے کچھ لے دس دستے جنابالی والی کچھ لے دسرے پر سد کے جاوا یہ لوگوں نے اپنا اندر تھوتا ہوتا ہے چمکتا ہوں خدا دیا بند میں یار ظاہر چمک دمگ پر اے ظاہر ظاہری چمک دمک نہیں رکھتے آپ جی ظاہر چمکا ہو اپنا اندر چمکا ظاہر بھاوے محلہ کچھ لا ہو سد کے اندر چمکتے ہوبان جاوا ظاہری ظاہری حالت <سؤال> ان بڑی خستہ ہوئی تامیا محمد آر آر کڑی فرما فرمایا تو وہ چروا نے فرمایا اتنے وہ میل کچلے دس دے, دے آلو خستوں خستوںک نارا کردھ بہار اگر باتنے دے پجوروں دے لے قربان جاوان آپ سرکار آپ سرکار عدرت زنون مصری سرکار آپ سرکار دا جناب والی آپ سرکار دا تقوی آپ سرکار دا علم آپ دا, دا قمال عدب آپ دا حال اپنے زمانے دے اندر یکتہ زمانہ سن بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے, بڑے. مشائخ مشائخ دے سردار صوفیہ دے سردار گزرے مولا سونے جنگیائی ابتدائی زندگی سادی سی قربان جاو آپ سرکار جدو مولا سونا مولا سونا جدو آپ کسے نا اپنا بناوے آپ تو اگلے جنون مشری سرکار تو ایک بار پوچھیا گیا وہ سونے تیری توبہ دا سبب توبہ کیتی ہے مجلسر حاضر ہوئے کول حضرت سال مگر حسین رحمت اللہ اندر حاضر, ہویا دل سالم مغربی رحمت اللہ تعالی حاضر اے سنیا آخیا سبب کیبر آپ ہوں ہے وہ بھی اللہ د آپ فرما نے فرمایا میری توبا کا سبب ہوا تینوں برداشت نہیں ہوے کیوں پوچھنا بندہ دردر رہنوں پوچھنا ہے آپ نے شرار فرمایا گرد سال مغربی نے آپ نے شرار فرمایا آپ نے سرار فرمایا فرمایا مغربی نے تینوں اپنے معبود دی کی کسم پھر جدو قسم دیتی حضرت جنون مصری سرکار بول پے آ فرم فرمایا میں مصر اپنے شہر تصر ت تیاری کر دی تیاری کر تے تیاری کر کے نکل پیا سفر آ فرو فروایا راستے کے اندر میں ایک سہارا اندر سو گیا وا میری جدوں آنکھ کھلی ہے جدو سو کے اٹھیا وا میری اکھ کھلی ہے میری اکھ کھلی ہے میرے سامنے ایک کمبرا نامی پرندہ نامی پرندہ اکوں اے اکوں اے میں ویخ رہا وا انا پرندہ میرے سامنے بٹھا ہے اور او کر بھی اپنے کھسلے دنوں سی سارا دن چٹیال میدان میں مولا سونے چٹیل میدان ہے سارا نہ پانی ہے نہ خوراک ہے نہ دان ہے یہ تیرا اے اہم پرندہ کھائے گا کی پیئے گا نہ اگن قابل نہ زمین فٹی زمین فٹی سونے دا پیالہ نکلے آپ سرکار فرما ایک سونے دا پیالہ فٹیا ادر جنا वाली तिल सन तिल दूसरा प्याला निकलिया जावा खा ले वाले, वाले, वाले प्याले के पानी पीता है आप सरकार फरमा ने जिस दिन भी मैं अपने बेन याद मौला दिए कुदरत वेखी मैं उस दिन तू او دے وال وت وے مولا جی جے انے دیا نو بچوں پال وے زنون مسری کیڑی وٹی ہے۔ فرمایا میں اوتھے ہی ہے آ فرمود نے فرمایا میں اتے ہی آخ دلا مدر رب سنے چار پوک دلا متا رب سنے جا درد دیاں آہیں تی پڑیا بڑے, بڑے, آو، بڑے آو، آو، آتش نالے او یا را کے آتش نال یار لا کے بہو کیوں شرن آپ سرکار فرمایا بس اتو ہی سیلے چیے اس کے الہی محبت الہی کی اگ اتوں ہی بل پیے فرمایا بس میں دنیا سچی ہے سٹی رب اے ہوئی مولا مولا جے ایک چھوٹی جی مخلوق کن پیار نال پال میں کیوں نہیں پال میں پھر مخلوق آپ سرکار فرما فرمایا بس مینو یہ کافی ہو بھی آپس محلہ سونے والے خدا دیا بند جدو بندہ ارادہ مضبوط کر لے مہلا سونے کی راہ دے اندر ارادہ مضبوط کر لے ارا پکا کر لے نیت پکی کر لے آ کے مولا حالات بھاوے جینے کے ہو گے میں ہونا خدا قسم کر گیا مضبوط بن جا فرما فرمایا قربان جاوا مولا سونا فرماؤں فرمایا وہ لوگ جنہیں ساڈے راستے کے اندر کوشش کیش جاہت کوشش ایک گلوڑی ہے یار کوشش تو بڑی کری پر شیطان پھر فل لولا فرموان وہ لوگ دے اندر چلن جنا جہاد کوشش کی اندر مولا فرما مولا فرما جا کوشش کرتا وے واسطے راو کھول چکنے وہ مولا سونا فرماوے وہ جا کوشش کرے اواں کھول چھڈنے اخیے یار بڑی کوشش کرنے پر نفشان فل لطلب یا پھر سا کوشش نہیں پوری یا کوشش ہے تو نیت سی تو جو ہے نیت ہووے کوشش پوری ہووے مولا سونے نے فرمایا تسان کوشش کرو گے راو چڑھا قربان جاو ہوں آپ سرکار فرما نے فرما جرما نے فرمایا اس دن تو بعد اس دن تو بعد میں کدی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا دا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا دا میں کدی سیر ہو کے کھانا نہیں کھا دا کیوںکہ آپ سرکار فرمائے لا فرمایادمت ہو مدد مل آتا فر اس پیٹ دے اندر کبھی حکمت نہیں آ سکتی جڑا کھانے کیا ہی گل کیا گل فرما جائے اس دن بعد میری زندگی گزر گئی ہے میں میں खा रज के नहीं खा ला क्यों आपाने फरिया होोटी भरया होबान जाव तेना फरमा ने फरमाए बातों बाद मैं फिर بھی, آج آج بھی دوسماں سوڑ لو سدگے جاوا فرما ایک توبہ عوام دی ایک تو با خواس کی آتی ہے ایک آم بندے جی تو ایک خاص بندے جی تو آ فرما نے فرمایا خاص بندے جی تو آم بندے تو فرما نے فرمایا تو بتل اوام تک مینل خلوا سے کو لو منل من فرمایا دی او تو با گاہ رک خاصا بندے دی توبہ او گناواں تو بچ گناوا جائے خاص بندے دی توبہ یہ اپنے دل دے ذکر تو غافل نہ دے توجو نہیں جی فرمائی بھی ہوگی جس حالی ہوگی او اپنے دل اللہ سکر سوا فل تو فرمائی تلی اللہ تعالا دے مقرب بندے سوفیا جس ہالی ادور کو اس پاک سرکار بیٹھے بولے بول میرے یار بھی یار پیر کی گل آئی سرکار بیٹھے آدھوں سامان کھان کھانے پینے آلا بیڑا پہ آؤں سی وہ ڈب گیا میرا پیر غوث پاک فرو الحمد اللہ تھوڑی دیر بعد کردہ لالا جاڑا اپنی رحمتہ چلے آگوش پات فروندے الحمد للہ ادور بیڑا ڈبیا تاہمد الحمدللہ بیڑا دے تبھی الحمد للہ وجہ کیے फरमाया जू बेड़ा डुब्या मैं अपने दिल वाल तवचो की किधरे दुनिया में सारे समान देते दे मेरा दिल परेशान हो के सिकल छी اور میں اجے دم تو میرا دل اوکے ہی کر رہا سی وہی رب سونے کا ذکر کر رہا سی میں مولا تیرا شکوری الحمد للہ پڑھیے مولا تیرا شکورے میرا دل ذکر کرے فرمایا جیڑا کرے جدو بیڑا تریا میں جو دنیا میرا دل خوش ہو کے رب کا ذکر نہیں گیا فرمایا اللہ ذکر کر رہا سی میں دنیا جا بھی تر سکر چی دنیا تیرے ذکر کرچے تا میں رب سونے دا شکر ادا کیت فرمایا الحمد الحمدللہ فیران کی شان ہوتی او وہ دا سردار گوش دا سردار جدو اپنی کیفیت پہ بیان بھاویں دنیا آئیے بھاوے گئیے خاصا کم کام دا دل, دا دل ذکر فیلنا ہوگا دوں گا فیلنا ہو دل جاگتا ہوے قربان جاوا اسے اسی نوئی فکیری آخر اسی نو سفاہت آخر دلو دل جہری آسکا جتنی ہو دل گافی لے کھ نہیں دل جکر کر لے دل ہر ویلے مولا دی گئی غفلت ختم ہو گئی اصل مقام آپ سرکار دے نے فرمایا پہلے تو بہ کیوبا کی دل تو چھڑا ہے دانہ فکیر فرموان فرمایا کر ویڑا دل کر دل دا کر صاف تو ویڑا دل در پیٹ ماہی گھر مل دل ہو جب پارفت لگ جی قربان جاوا فرمایا اور اللہ دے دل نہ دنیا کے خوش ہو نہ جان تمگی ہوں क्यों? اے نہ دنیاوی زندگی ترجیح نہیں دیتی گی اے ترجیح دے گئے اگلے گھر تھر آخری گھر تھر آخرت نو اے کیڑی دے بھی نہیں سمجھ دے تاں کر کے دل ہر ویل اللہ دے ذکر دے اندر ہی لگیا لگا رہا مولا سونا فرما فرمایا فا ام جنا سرکشی کی دنیا نے زندگی نرجی جہائی ماہی الما مولا فرما ٹھکانا جہن ٹھکانا جہل وہ نقصان فرمایا جڑے اپنے رب کی بار گاچ رب کی بار گاچ کھلو چن نقصان اپنے نفس اپنے نفس نو خاش کیا ہی جنت ٹھکان جن ہوئی لوگ یہ ہوئی لوگ رب سونے دی رب سونے کی جنت حقدار نے جنا اپنے رب کا خوف رکھا دنیا چڈی دنیا پیار نہیں رب سونے پیار کی میرے آخار ادی سنا نقل دے رہے امام گدالی امام گدالی کتے سسر العالی آپ نقل فرما رہے فرما نے فرمایا مائے مائے مائے میری نے میری دو, دو ہی گلان نے یہ منیا جے یہاں تو نہ پھرایا جی یہ دل چسایا جے پوچھتے ہیں رسول اللہ فرماؤ فرمایا اللہ جہاد رب سونے دا بھی جانتا ہے اللہ جڑے اپنے دلفل ہون کو بچا لب سونا یہ مقام سے فائد کر دہد یہ زیرت بھی عبادت بن ਵੀ بھی عبادت بن جائے تو جو ہے یہ ویخنا بھی عبادت بن جا اینا نال بیٹھنا بھی عبادت بن جان جاؤ یہ گلیں سننیا بھی عبادت بن جاگ شادی فرما شہ سای فرما شک زمان سو بات بایا سوپتے سیل فرمو گئے فرمائے اللہ دلی رال ایک تھڑی بہن ایک کھڑی بہن اللہ سو سال عبادت افضل برابر نہیں برابر نہیں افضل بہتر از لاتا بےریا جی دکھا تو پاک دکھاوے تو پاک سو سال کی عبادت اللہ دلی رک کھڑی بہن ہا ہاں ہاں ہا, ہا, ہا, ہا, ہا. جنا دل دھوتا ہی. ویختے سہی رب نے انہوں دا مقام کی بنا مولا سونے مولا سونے نے لوگوں بے نیاد بنایا اے رب سونے نے. رب سونے کے فضل اور دی رحمت نال بے یاد دے قوم ت مستق مخلوق تو قربان جاو مگر حال جو بھی ہوا بھی ہومار صحت مند ہو دکھ دے اندر اومن، دے اندر اومن، دل غافل نہیں ہو دل غافل نہیں آدھا جدی ولایت مسلم ہوے اپنی طرف گلت کہہ دینجائز کہہ دا حق نہیں بنتا کیوں ہو سکتا وے جس من دل سے وہ پوچھا بے تینوں منو خبر ہی نہ ہو جون, جون, گل یاد رکھے حال جو حال جو بھی دا دامن نہیں آداد نہیں ہوتے کدی بھی جس اندر بھی ہو اپنے آپ شریت رسول کا تابے داری رکھے عرش شاید چھوٹ جائے گی کھانا پینا چھوٹ جائے گا ہر شہر چوٹ جائے گی مگر شریعت شریت تو فرمائی قربان جاؤ آپ سرکار نے سرکار نے سندگی بسر فرمائی تقوی اندر کمال اختیار کیتا علم, اندر علم اندر بھی, بھی, بھی جناب والی شہرت پائی ادب دے اندر بھی شہرت پائی مہارت پائی قربان جاو باد لکھا بادام نے لکھا سٹ سال عمر پائی لکھیا اس تو زیادہ پائی قربان جاوا دو سو پینتالی ہجری انتقال ہو یاوے آپ نے سال فروا جدو آپال ہو آپ دا آپال ہو آپ وشال ہو جائے آپ کا انتقال ہو جائے اس وقت بزرگ جانتے آسمان پیا رو زمین پب مخلوک پہ رو اللہ فکیر فرما سڑ سڑکے کا چند غروب ہو گیا جنہوں فقراء، فقراء، اہلِ احلِ احلِ فرماؤ. ہے اور خدا اللہ بلی جدی توری دھرتی ایک باری ہل کیوں اس واشتے اس واشتے کہ میرا دتا گنج بخش فرو گنج بخش فروغ فروئے اللہ تعالی نے ندام ہستی یہ دنیا کا ندام جنا بھی چلتا اللہ تعالیٰ ولیاں سر سے چلتا فرایا ہر دور ایک پوری جماعت موجود رہتے نے جنہوں اپنی ولایت کا پتہ ہی نہیں بعض وہ ہوں نے جناب اوتاد کئی ابدار کئی ابرار کئی قسم فرمائیا ایک پورا گروہ لشکر دنیا کے نبی پاک ہر زمانے چوجود رہے گا اور وجہ لال وجہ رب سونا بارش وجہ رب سونا ہے رب سونا رزق دور ہے رب سونا مشکل آسان فرما دی وجہ نال نظام دنیا چل ہے فرمایا جے اے ایک ایک غریب بھی غریب ایک غریب دنیا ختم ہو جان مک جانا دھرتی ہو جمجنا تمجنا یہ سڈے کمال کیا چلتا خدا قسم کر گیا نا جی سکالے تے زمین دے قابل نہیں دھرتی دے اتنے رہن دے قابل نہیں حضرت سنون مشری ورگے داتا گنج بخش وے جڑے دھرتی چڑے دھرتی دی وجہ نظام تعنا چاہتا رب سونا, رب سونا،, رزق سونا،, رزق سونا، رسک خاص تو دے نکم لئی. حقیقت نظام دنیا رب سونے واسطے چلایا ہوئی. توجہ جننے تک دا بلی موجود ہو بے، موجود <سؤال> اے رب سونے رب سونے دی رحمت کھلے <سؤال> دروازے جڑے ہر وقت کھلے جہی ٹرتا ہے اللہ دا ولی ٹر وہ رحمت سمیٹ گیا ج مگروں پھر دنیا والے مشقت ٹوٹ پہ تکلیف ٹوٹ پش ٹوٹ جس حال دے اندر بھی اے رب سونے کی رحمت کر کے ہر بندہ میرے مرشد پاک دا ہر مرید اے دل مولا سونیا اپنے اس فکیر سایا سر سونا چکی چکی اے یہ دسلیو یہ ادو پتا لگے گا بلا ہوگا لیکن موت تو نبی کو بھی آنی ہے مگر پتہ لگے گا جدو ہر نعمت دا احساس جدو نعمت آ جاوے چل جائے خوش جائے خدا دی قسم کر کے آنا اے میرے مرشد دلپال دے تصرفات نے نظر نے آپ دے کمال نے جڑے میرے مرشد اس معاشرے بچے ساریا شیطانی طاقت نہ روکو میرے بزرگوں وے تو میرے بزرگوں کے مریدوں ولے لیکن پھر بھی بچے دے ہیں وہ سونےو یہ تھوڑے میرے کمال نہیں کمال والے کمال میرے بھائی میرے بڑے بھائی عرصہ ہو گیا ہے مرشد پاک دی بارگاہ گاہ چاہ رہو تھے عرض کردے نے سونے دعا فرما دو فرمایا کیوں میں تھوڑے واسطے دعا نہیں کرتا فرمایا ہر صبح ہر شام اپنے ہر مرید واسطے دعا کرنا نے دعا نہیں فرمائی فرمایا روز یہ کرنا توجہ ہے اور پیر کامل وہی ہے پیر کامل ہے جڑا ہر وقت اپنے مرید کے سر کامل مرشد کی نشانی تو محمد پکس فرما آ فرما نے فرمایا مالی کم پانی دینا پانی پھل بچے ہون یا پکے مالی دا کم کم کو پانی دینا پھل پکے ہون یا کچے پیر مڑ تیرے سر تے رے رے بھاوے جوٹے, ہون یا جوٹے سچے کی جڑی نسبت ہے نا اے میاں صاحب نے مرید وال کیتی ہے پیر وال نہیں او لوگ رہے نے لوگ رہے نے پا پیر, پیر سچا ہوا ہورید سر سے ہی رہتا ہے یہ مطلب نہیں پیر ہوے کامل پیر کامل مرید پاوے ادرو منافے ہو مریدا ہوا کمینا ہوجپال سڈے لگ جے گی لگ جائے گی سڈے چلو یہ لگا سک لجپالا جو نہیں گے فرمائی اور خدا کی کسم کر گیا میں میرا پورسے دسا لال جا مری جیتے بھی فس جے اویپ نکم کیوں نہ او جی نکمے میرے جی نکمے میرے یہ کمینے کی فریاد نیڈ پے چیک ملی دیا تے ضرور اپنے ہو لان فریتتے نہیں لج پالی میاں سب کاب کا مطلب مرید بھاوے اندرو کھوٹو لجپال آخر سڈے لگ جائے سڈے لگ جائے اتھا سدگے جا خدا دی قسم کر گیا اے رب مشکل آسان فرما بماریاں تو بچا رزک دے بارشاں فرما وے اے, اے اپنے بلیاں اپنے فقیران دا صدق فلیا جی نہیں قسم کر کے آنا ہر بندہ چکی ہر بندہ زلم کی چکی چ بھی سیندا پہ میرے میرے مرشد جنہوں مریدان کا تعلق میرے مرشد واپستا ہے مرشد تعلق پریشان ہوتی میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا تن بی تجر پھاو جن بھی مشکل آ جا سچے دل چا پکارے سچے دل نال پکارے میرا ایک بیلی ایک بیلی گل کر دے. آندے, دریاج تارا سا, تارا سا, دریا چ تارا سارا سارا س دریا تار کے پار جانا سا پانی بڑا تیز سی چلانا وگدیا پہ سن آل آئی ہے دریا او میرے اتوں پھر گئی میں ڈبن والا ہو گیا آد ج آئے نے نک موج پانی وڑے میں آخیا میں گیا میں گیا آدھا وہ اپنی زبانی اپنی زبانی میں سنیے آدھا یک دم مینو ہوش آئی یک یکم مینو ہوش آئی ہے میں آخیا یا خاجا شفی اپنی बचावी कोई सहारा नहीं आने मैं डुबदा अचानक सा अचानक मैनू बाहू फाड के दरिया के किनारे सुन छड़ قربان جاوی آیا مدد بھی امی زیادہ لگ جی یقین ہو تو نہیں جی فرمائی رب سونا ضرور مہربانی فرماؤں ہے پر جہی چڑتے رہوایت پڑھیا کہ جدو اللہ دا ولی بیمار ہو اللہ دا ولی بیمار نا ساری تھرتی مصیبت آ واسطے کہ دھرتی کا ندام وجوہ مسود اللہ کا بلی بیمار ہو ساری دنیا تک مشکل کیوں جہاں کی وجہ نام پیا چل رہا جی جان تے بنتی ہے نو کو نو کو دکھ تکلیف اپڑ نا پھر دنیا والوں آپ اپنی تو جدو اللہ دا فقیر کوئی بھی اللہ دا فقیر بیمار ہوے رب سونے کی پناہ منگ کہ مولا سانو فرما دے نارا نہ ہو, نال راضی ہو جا تے اپنے تاکہ اچھا یہ وجہ تیرے کہر تچے رہیے تیرے تو بچے رہیے تیر گے تچے رہیے حلب تھی کیونکہ جدو اللہ ولی جڑتے ہیں نا مگروں پھر دنیا وال آزمائش جی نظام ہے نا امتحان قابل نہیں وہ آزمائشوں قابل نہیں سڈے سبر نہیں سڈے این بردباری نہیں کہ امتحان وہتحان چمیاب ہو جائیے پر رب سونا نال فضل دا معاملہ فرما ہر بندہ ہر بندہ وقت تھوڑا ہے اے میں چیدا چیدا و چیدا یہ ضروری گلا ادرت زنون مصری سرکار دے بارے نے وقت مو گئے ہے اور انشاءاللہ اللہ اس دفعہ گلان سنیا جام سنا ہے فدیل سنائی ہے اگلی دفعہ پھر آپ چھ سبب سناوا گا جڑے تباہی تے بربادی کے بیان فرمایا ان اللہ سنو گے ایمان تازہ ہوگا اور ہر بندہ تہ دل محبت نال اور جناب دکھ دکھ کے درد رب سونے دی بارگاہ فریاد کرو دعا کرو رب سونا مت کسے دی قبول چا فرماوے کہ مولا سونے آ سڈے راضی ہو جا سو اپنے کدب بچا لے اپنے عذاب آداب بچا لے اپنے فقی نمبی عمر ت فرما دے سڈے سرا کو اس فکیر دسیا نہ چکی اور آ دعا کرو کہ مولا تعالی آپ صحت کاملا دا فرما کہ یہ جڑی پہ سال تو جنگ لڑی جا رہی ہے اے جی پہ سال تو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ یار ادھوری نہ رہ جائے کسی پاس جاوے جائے جدو سردار چلے جانے سردار چلے جانا پھر مغلو کا فلے والے ٹہر وہاں کے دم ٹوٹ جانے نے آپ ہی امیر امیر کے سردار زندہ کام پھر لشکر آپ ہی پھیلنے مرشد فتح مبین سنگیو اج ایشا کی نماز کو بعد دربار سائی جان محمد کرما والا مین بدار محفل شریف ہو رہی ہے چشتی صاحب اجرا شاہ مقیم والے فرمون گے تمام سنگیا شرکت دی دعوت دیتی ہے شرکت فرما کے سواب مصطفیہ نے حضور دے صحابہ گل بات شروع کرنا بند کر دیتی حضور دے صحابہ نے کوئی گل نہیں کردا کوئی گل نہیں کردا بناوندا نہیں میرے نہیں رہن دیندا آ پھوندے نہیں چپ کر جاندے نہیں کوئی اوندا ہے گل شروع ہو جاندی ہے کاں بن مال کا کہ بندے یار چپ کر جاندے کوئی بھی گل نہیں کردا فرمایا اور بجلی ٹٹ پئی دل دے اوتے قما دی بجلی ٹٹئی شر تو پیران تک شیر تو پیرا اسا انفی ہیں بولو بولو بولو کون ہے